برتنے پر کسی نے کفر کا فتوا نہیں دیا ہے البتہ لڑائی کا حکم ہے اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان سے لڑا جائے گا لیکن اگر سرے سے انکار کر دے رہے ہیں تو گویا کفر کی لڑائی ان سے لڑی جائے گی تو قدم ان اگنیائے ہمفت یہ صدقہ جو ہے اگنیا سے لیا جائے گا اور غنی کون ہوتے ہیں اس کی واضح تعریف یہی کی جائے گی کہ مالدار اسلام میں اسی کو کہیں گے اس موضوع میں زکات لینے اور دینے کے موضوع میں مالدار کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے پاس اللہ کے فضل سے کھانے کے بعد سال بھر گزر جانے کے بعد اتنا مال باقی رہا کہ اس کے اوپر زکوۃ واجب ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نصاب مقرر کیا ہے اسی طرح فقیر ہوا ہے جس کے, جس کے پاس کھانے پینے کے بعد سال بھر گزرنے کے بعد اتنا مال باقی نہ ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہو جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگا وہ زکات لے سکتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوات نہیں لے سکتا تو خدمیا طور یہ حقیقت میں دین اسلام کا بہت ہی پرانا اسلام کے معنیٰ ہمیں ہی لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا سب میں زکوٰۃ کا یہ سلاد اور زکوٰۃ کی تاکید تھی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زکوٰۃ اور سلاد کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ جو ہے حقیقت میں یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرے پورے طور پر تو اسلامی دنیا میں غریب نہیں رہ سکتا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ گویا ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے کسی کو امیر بنایا ہے تو یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ جو غریب امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے اسی وجہ سے تمام ان راستوں کو بند کر دیا اسلام نے جس میں غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے ربا ہے سود آخر آدمی کس لیے لیتا ہے قرض وہ سود ایک قرض ہے لیکن قرض جو ہے الاشر فلفاہ زائدہ غیر شرعی غیر شرعی منفاعت کی بنا پر وہ قرض دیتے ہیں بند سے آپ قرض لیں گے وہ آپ کو دس ہزار قرض دیں گے لیکن اس پر سال میں اتنا اس کے اوپر سود آئے گا بیا جائے گا اس کو نسبہ بھی کہتے ہیں نسبا اس کا نام مختلف رکھتے ہیں لیکن وہ سود ہے آخر بیچارے نے اپنی ضرورت ہی کے تحت قرض لیا ہے ہو سکتا ہے شادی بیاہ کے لیے لیا ہو نہیں پورا کر سکتا ہے بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا دس ہزار ایک ایسا وقت بھی آئے گا جو ایک لاکھ بھی ہو جائے گا آخر کیا کرے گا اگر اس کے پاس آمدنی نہیں ہے تو کہاں سے دے گا لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو غریب ہیں اور وہ اللہ کے لیے مدد کیا جائے یہ نہ سمجھو یہ احسان نہ کرو کیونکہ اللہ کا مال تم لے کر نکال کر کے ان کو دیتے ہو اسی وجہ سے احسان بھی جتانا اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یعنی یہ سمجھیے کہ ایک آدمی بہت کچھ مالدار ہے اور اس سے نیچا ہے کوئی اس سے نیچا ہے بالکل نیچا یہ انگوٹھا سمجھ لیجیے بالکل غریب ہے بےچارا اسلام چاہتا ہے کہ یہ ایک لاکھ کا مالک ہے ایک لاکھ میں کتنا زکات نکلے گی ڈھائی ہزار ڈھائی ہزار خرچ کے تھوڑا سا چھوٹا ہو لے اور اس کو آپ دے دیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اس طرح یہ خرچ کرے گا اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو تناسب ہے تو بہت سے ملکوں میں غریبوں کا تناسب زیادہ ہے لیکن بہت سے ملکوں میں مالداروں کا تناسب زیادہ ہے اگر ان مالداروں کا پیسہ پورے طور پر خرچ کیا جائے مسلمانوں پر جہاں محتاج ہیں یا سب سے زیادہ محتاج ہے حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو مالدار کر سکتے ہیں مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کو مالدار کر سکتے ہیں لیکن اس خریدے کو لوگ پورے طور پر اس کو ادا نہیں کرتے ہیں ادا بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قاوان ہے اور جس کو دیتے ہیں اس پر احسان کر کے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا نہیں تم نے اللہ کا مال دیا ہے اپنا مال نہیں دیا ہے اپنا مال دے کر کے بھی احسان کرنا احسان جتانا جائز نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بمبئی میں مدرسوں کے لیے چندہ کرنے آتے ہیں تو دس روپئے کے لیے وہ دس مرتبہ بلاتے ہیں اور ایسی ڈانٹ ڈانٹتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا کوئی نوکر ہے اس میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں یقیناً ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا خرچ کر کے कुछ مدرسے کے نازم ہوتے करके اور کچھ ہوتے ہیں اپنا خرچ کر کے مدرسوں اپنے چہرے کا پانی بھی ان کے سامنے بہاتے ہیں اپنی بے عزتی بھی کراتے ہیں برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عزر دے گا دینے والے کو کم سے کم یہ چاہیے کہ لاد بلو صدقات کمبل منی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات اور ذکوات کا عجر جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کر کے لوگوں کو احسان جتا کر کے ضائع نہ کرو اسے آپ کا ضائع ہو جائے گا اجر بہرحال تو اسلام چاہتا ہے کہ جو مالدار ہیں بہت موچے نہ جائیں سود کے ذریعے سے اپنے اموال کو نہ بڑھائیں غریب جو ہے اس کو سود کے ذریعے سے آپ زمین میں مٹی میں نہ ملائیں بلکہ زکات کا ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا دوسرے نے دیا تیسرے نے دیا اور یہ بہرحال کچھ خرچ کر کے چھوٹے ہوئے تھوڑا سا تو مسلمانوں میں ایک دوسرے میں گویا زیادہ فرق نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ فریضہ لوگوں نے نہیں ادا کیا یا سمجھ لیجئے اس پر عمل اگر دنیا کر لیتی غیر مسلم لوگ بھی کر لیتے تو نہ کمیونزم کی ضرورت رہتی نہ سوشلزم کی ضرورت رہتی نہ کسی اور نظام کی ضرورت ہوتی لوگ کیا کرتے ہیں کمسٹ قوم یہی کرتی ہے کہ اس نے کمایا ہے بہت کچھ اس کا پیسہ کیوں اتنا زیادہ ہے غریب حکمر رہا چھین کر کے اس کو دو آج چھین کر کے آپ نے دے دیا اس کے پاس پانچ بیگھے زمین ہے پانچ سو जमीन زمین उसमें اس میں وہ محنت کرتا ہے کماتا ہے اس کو چھین کر کے آپ نے زمین بھی نکال کر کے غریبوں کو دے ज्यादा جو باقی رہ گئے اگر زیادہ ہوگا اس کی ضرورت ہے تو آپ آئندہ سال اس کے مال کو بھی چھین لیں گے تو آخر وہ محنت کیوں کرے گا آ, اتنا ہی محنت کرے گا پانچ سو بیگھے میں جتنا اس کے کھانے بھر کا ہو جب یہ سمجھے گا کہ حکومت ہم سے زبردستی چھین لے گی تو پھر آخر ہم محنت کیوں کریں گے یہ ہلاسازی کرے گا چھپائے گا ایک دفتر نہیں ایک کاپی نہیں چار کاپی رہے گی جس میں حکومت کو دکھانے کی چوری کے لیے کچھ اور چیز رہے گی اور اپنے لیے کچھ اور حساب کا معاملہ رہے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ زکات دیتے رہیں اسلام چاہتا ہے کہ آپ حلال طریقے سے جتنا چاہیں کما لیں حضرت عثمان بن اقفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تجارت چلتی تھی عبد الرحمن بن اوق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار تھے بہت بڑی تجارتیں ان کی تھی لیکن اللہ کے راہ میں بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن اوق میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں دوسرے اصحاب بھی ہیں لیکن آپ کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوئے انتظار کیا داخل ہونے کے بعد تو بہت دیر کے بعد آپ میرے پیچھے دوڑے ہوئے آئے تو حضرت تو, تو میں نے پوچھا کہ کیا خبر ہے کیوں پیچھے را گئے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر بہت اپنے مالوں کا بہت سخت حساب تھا اسی حساب میں ہم پیچھے آ گئے دیکھیے یعنی کہنے کا مطلب حساب تو دینا ہی ہے لیکن حساب کی یعنی اس سے ہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف بہت بڑے مالدار تھے اللہ کے راہ میں بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطالعہ کا خاص خیال کرتے تھے ان کے لیے خاص اوٹنیاں خاص قسم کا حودج اور خاص قسم کے حدی... آٹنے والے ان کو اٹنیوں کو رکھ کر کے ہر سال حج کراتے تھے سب کچھ کرتے تھے تو صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا مال چھین کر کے غریبوں کو نہیں دیا اس میں بہت سے لوگ تھے ایسے جو بھوکھوں کئی کئی دن تک ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے یہاں مہینہ گزرتا تھا آگ نہیں جلتی تھی کھانا نہیں پکتا تھا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو کس چیز پر آپ کا گزارا ہوتا تھا کہتی تھے الاسودان، صرف پانی اور کھجور کھا کر کے گزارا ہوتا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے لوگوں کی طرح یہ حق نہیں تھا کہ چھین کر کے خود کھایا اور لوگوں کو کھلائے نہیں یہ سرحیح بات نہیں تھی ان کو اجازت تھی جتنا چاہے کمائے اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں واجبی آج دے رہے ہیں تو ان کے مال کو چھڑا نہیں جا سکتا ہے لیکن اگر نہیں دے رہا ہے یہ بھی صحیح بات ہے نبی <تصفح> کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا دیس صدق. یہ زکوات ہے یہ آتا ہے معتجرن پر وہ عجر ہو اند اللہ جو شخص حجر اور احتساب سمجھ کر کے اللہ کا خوش نوی سمجھ کر کے جس زکات کو دے گا اس کو اس کا عجر ملے گا وہ من من جو شخص اس زکوات کو منع کرے گا انخوا وہ شطر مال ہی عظمت میرا زمانہ کرا ہم زکوٰۃ کو زبردستی ان سے وصول کریں گے اور کچھ اور بھی لے کر کے ان پر ساوان دیں گے یا جرمانہ رکھیں گے یعنی اور مال بھی لے کر کے ہم ان, پر ان کا جرمانہ لیں گے بھی کیونکہ انہوں نے خوشی خوشی زکوات ادا نہیں کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ زکوٰ کے فریضے پر عمل کریں پورے طور پر تو مسلمانوں میں غریب نہیں رہے گا اور نہ دوسرے جو برے مذاہب ہیں اقتصادی ان کو راستہ ملتا لیکن یہ چیز خود مسلمان ملکوں میں نہیں رہی اس وجہ سے کمسٹ فکر کو داخل ہونے کا موقع ملا اور جو لوگ احبدین تھے حکومت میں آ کر کے انہوں نے اس کو لاگو کرنا چاہا لوگوں کے مال چھین لیے اس وجہ سے ایک غلطی کر کے ہزار غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ بہرحال اسلام ہی کے تمام ارکان میں اور اسلام کے اصول ہی میں دنیا کو امن ہے اور مسلمانوں کو اسی وقت غلبہ مل سکتا ہے جب اسلام کے اصول پر وہ عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ ان اللہ علیہ سزا کاغنی رد دو اعلیٰ فکر ان کے بکرا کو دیا جائے گا چاہے وہ مقامی ہو فقیر اگر مقامی نہیں ہے دوسری جگہوں پر زیادہ محتاج ہے تو ایک جگہ کی زکات دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے کہیں جنگ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ بھوکھوں مر رہے ہیں اور کہیں لوگ اللہ کے فضل سے اچھی حالت میں ہیں اگر یہ جی غریب ہی ہیں لیکن ان سے تو بہرحال اچھی حالت میں ہیں تو کچھ حصہ زکوٰۃ کا ان کے لیے بھی, بھی بھیجا جا سکتا ہے باہر فعن ہم اتا او لارے کا فن ہم اگر ان باتوں کی, کی اطاع کو قبول کر لیں تمہاری کا وہ کرائےمام والے دیکھو بچنا ان کے اعلیٰ اموال کو نہیں لینا سب سے نفیس اور اچھے مال کو زکات میں نہیں لینا بلکہ اور نہ سب سے خراب مال کو لینا ہے اوسط مال میں سے زکات لینا ہے اور اگر ظلمن یہ جو زکات وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے حق نہیں کہ وہ سب سے اچھا مال لیں ان کا ان کے پاس اچھی گائے ہے اچھی بھینس ہے یا اچھے سے اچھا یہ ہوں چاول ہیں کہ نہیں اس میں سے تم زکات دو اور دوسرے جو اس سے گٹیا درجے کے ہیں ان میں سے نہ لیں یہ بھی غلط ہے اس میں سے بھی لیں اس میں سے بھی لیں یا بیچ والے میں سے لیں اگر سب سے اچھا چن کر کے لے رہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے طاقت کے زور سے تم ان سے زبردستی لے سکتے ہو لیکن یہ ظلم ہوگا وقت دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو یہ دعا نہیں ہے بلکہ بددا ہے مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی بد دعا چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مظلوم چاہے وہ کافر ہی ہو اس کی دعا کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے ظالم اگرچہ مسلمان ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ایک بہت بڑا جرم ہے اس میں کوئی شک نہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پہ ہو بہرحال اس کا خمیازہ بہت برا ہے آدمی ظلم اپنے اوپر بھی کرتا ہے اپنے نفس پر کرتا ہے اس کے نفس کا نقص... ظلم کا نقصان اس کے نفس پر اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے ضروری ہے کہ بچوں کو بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہو بچوں کے لیے وہ راستے آپ مہیا کریں جن سے وہ دین ایمان سمجھیں اور دین ایمان کے سائے میں پلیں اگر ہم نے اس میں کمی کی تو یہ ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں عورت ہے کمزور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ عورتیں لوڑیوں کی طرح ہیں اِنَّ اُنَّ آوان آنیاں کہتے ہیں جیسے خریدی ہوئی لوڈی کی طرح اس میں کوئی شک نہیں ان کو آپ نے دو ٹوک پڑھ کر کے حلال کر لیا اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اتنا بڑا فرض کیا کہ شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کسی حالت میں بھی ہو شوہر کو ناراض نہ کرے اگر شوہر کا پورا جسم تھوڑا بن چکا ہو اور اس سے پیپ اور خون بہ رہا ہو اور عورت اس کے اس خون کو چاٹ کر کے صاف کرے اپنی زبان سے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی یہ سب حقوق ہیں یہ سب اس میں کوئی شک نہیں حقوق ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ سب کچھ حق لیتے ہوئے ظلم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو پڑوسی ہے اس کا حق اگر نہیں دیتے تو ظلم ہوا اسی طرح ایک جانور ہے اگر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے آدمی تو وہ بھی اس کے لیے باعث عذاب ہے ایک عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اس نے بلی کو باندھ دیا نہ چھوڑا کہ وہ جانور کھا کر کے یا کیڑے مکوڑے کھا کر کے پلے یا جھیلے اور نہ اس کو کھلایا تو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی بہرحال وہ تقوت المظن مظلوم کی بدوا سے بچو نہ اللہ حجاب اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے دیکھیے بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے مظلوم کی آہ کا خیال کرے آنسو گرا تو آنسو پانی نہیں وہ آگ بن کر کے اس کی اس کے خرمن کو اس کے نشیمن کو اس, کی اس کے محل کو جلا سکتا ہے اس وجہ سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے بتر سزا ہے مظلوم کی ہنگامے دو آردن جت ازدر حق بہر استقبال میں آئے فرش خارضی کا وہ اسی کا ترجمہ ہے اسی طرح یا لا لا محیمن شعر ہے عربی کا کہ لوگوں کو جو ظلم کر رہا ہے ایسے لوگوں کا جن کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے دیکھو اللہ تعالی کے دیل سے تم غرور میں نہ پڑو کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں ٹھیک ہے ڈھیل دے رہا ہے اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی ہو ظلم اگر کرے گا تو دوسرا اس کے اوپر ظلم کرے نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا بہرحال وقت دعوت المظنوم بہن نہ بین بہن اللہ حجاب بدوا مظلوم کی بدوا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اس حدیث کو مصنف نے توحید کی طرف دعوت دینے کے باب میں بیان فرم... ذکر کیا ہے اور اس میں سب سے پہلا ٹکڑا حدیث کا کہ سب سے اہم رکن جو ہے جس کی طرف لازم ہے کہ آپ کسی کو سب سے پہلے دعوت تو وہ توحید ہے توحید کو سمجھنا اور اس کو برپا کرنا ہے عرائی وحید اللہ اس کے بعد دوسرے ارکان اور دوسرے اسلام کے دوسرے امال کا کی باری آئے گی اگر کسی کی توحید صحیح نہیں تو دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے انبیاء کو ہم نے وہی کی ہے لائن اشرکت لا بننا امروں اگر آپ اتنی بڑی شخصیت کے مالک اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کے باوجود اگر آپ نے شرک کیا تو تمام اعمال ملیا میٹ ہو جائیں گے بے سود ہو جائیں گے ساخت ہو جائیں گے ان کا اللہ کیا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عدم نہ علامہ املوم عمل فشال نہ ہوا ام منظورہ کوئی بھی عمل خار خیر کر کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پرے کے برابر کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے ہوا اب منظورہ اس کو ہوا میں ہم اڑا دیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس وجہ سے بہرحال شرک کو سمجھنا اور اس کی باریکیوں پر عمل کرنا اس لیے سب سے اہم ہے اس کے بعد دوسرے ارکان اس میں کوئی شک نہیں بہت ضروری ہے ان کو چھوڑنے سے گناہ اور ان, ان, کے ان کو چھوڑنے سے جہنم کے داخل ہونے کا خطرہ یہ سب تو بہرحال ہے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت کچھ امید ہے کہ اگر دوسرے اعمال میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کبھی نہیں اس کو معاف کر, کر, کر سکتے وہ شرک ہے اس وجہ سے سب سے پہلے توحید کو سمجھیں اور اگر ہم دعوت دیں تو سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں پھر اس کے بعد دوسرے امال کی دعوت دیں بولا سوالات کتنا بجا ہے ایک روایت اچھا سوالات زیادہ ہو تو رہنے تھوڑا رضی اللہ اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سال بن روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا خیبر کے علاقہ شعار مشہور ہے جہاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا جب مدینے میں انہوں نے بد اہدی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا احد و پیمان تھا لیکن انہوں نے اس احد پیمان کی خلاف ورزی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدو پیمان, آد پیمان کی روشنی میں اگر کہا کہ اگر تم اس کو اس کے خلاف کرو گے تو ہم جو چاہیں گے تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو فرضہ اور بنو نظیر کو خیبر میں آپ نے جا کے بسایا کہا کہ خیبر میں چلے جاؤ وہاں کی زمین وہ کھیتی باڑی کرتے رہے ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی لیکن وہاں سے بھی انہوں نے ریشہ دوانی جاری رکھی کپار مکہ سے مل کر کے مختلف جنگوں کی ترتیب انہوں نے دی ان کے ساتھ رات دن چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور ایک عبد الرحمن میں ہوئے عیسیٰ ان کو قتل بھی کر ڈالا بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح کا ارادہ فرمایا خیبر میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے رات میں پڑاؤ ڈالے صبح کفار یہودی يہود، نکلے اپنا اپنے کدال اور آلات زراعت لے کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ہمارے سار کو کہے ہوئے ہیں چیخنے لگے محمد انالخمیس محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر کے آگے گئے جا کر کے وہ خیر کا جو سب سے پہلا بڑا قلعہ انہوں نے بنا رکھا تھا اور گویا ان کو یہ احساس تھا کہ کسی دن ہمارے اوپر بھی حملہ ہوگا تو ایک بہت بڑا قلعہ اس وقت بھی اس کی بنیادیں اللہ جانے اسی زمانے سے اسی حالت میں یا اس کی ترمیم ہوتے وغیرہ ہم نے جا کر کے دیکھا تو یقینا پہاڑ کے اوپر بہت ہی مضبوط دیواروں کے ساتھ اور مضبوط شہدیروں کے ساتھ بنا ہوا قلعہ اب بھی قائم ہے تو وہ جا کر کے اس میں چھپ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیرے رکھا کوئی آ... کافی دن گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریبت خیبر انا عیدا نزلنا صاحب منظرین آج ان کی انشاء اللہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کی قیادت میں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا اس آدمی کی صفت ایسی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھنے والا اور اللہ ان سے محبت رکھنے والا ہے یہ بہت بڑی وصف آپ نے بہت بڑی صفت بیان فرمائی یفتح اللہ والا دے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا بات اللہ سے رات بھر لوگ جاگ کر کے بات انا سو جاگ کر کے چیمی گوئیاں کرتے رہے کہ آخر کون ایسا بڑا خوش قسمت آدمی ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو جھنڈا دیں گے اور اس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور سب چاہتے ہیں کہ اسی کو خیبر کا یہ ملے انشاءاللہ نماز کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا ملما اسب صبح جب ہوئی غد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب لوگ حاضر ہونے لگے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کل حمیر جو ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دیں کیونکہ پیارے رسول نے تو خوشخبری دے ہی دی ہے کہ ان کے ہاتھ پر خیبر کی فتح ہوگی اور سب سے بڑا جو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے کی سرٹیفکٹ ان کو مل گئی ہے وکالبو علی ابنبی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا ہے وکیل ہوا یشت کی رسول کو بتایا گیا کہ ان کو آشو چشم کی بیماری ہے یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آنکھ دک رہی ہے ان کی دوسری روایت میں ہے کان علی آئی نہیں حتّا اپنے قدم کی جگہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہاں کس طرح بند تھی کس طرح سرخ ہو گئی تھی یا دکھ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجا پتیا بھی دیکھیے تعبیر بھی ہے پتیا بھی ان کو لایا گیا وہ آئے نہیں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنا اپنے پیر رکھنے کی جگہ نہیں دیکھ پاتے تو آخر پیر کہاں پڑے گا اس میں سے ظاہر بات ہے کسی کے سہارے سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے سہارے سے ان کو پیارے رسول کی خدمت میں حاضر کیا گیا فباس اتحیہ دیکھ کے پیرا رسول کا معجوزہ فباسات نہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تھوک سے ان کی آنکھ کو شفا کا سبب بنایا فبسا طبی آپ نے ان کے آنکھ میں تھوکا وہ دا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی بھرا کا الم یقن بھی اس طرح وہ شفا یاب ہو گئے فوراً جیسے ان کو کوئی درد تھا ہی نہیں پتا ہو رہا یہ پہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا پتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا پا ان فض اللہ بڑے اطمینان سے چلے جاؤ گھبراؤ نہیں ان فض اللہ جلدی نہیں رسل کے مانے ترسل آہستہ اور اس کے برعکس جو ہے گھبرا کر کے تیزی سے جائے آدمی جلدی سے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ ہونا اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا تمہارے ہاتھ سے ہوگا اطمینان سے جاؤ ان فضلہ رسل حق تنزل تنزلہ ان کے آنگن میں اتر کر کے جب وہاں اپنی فوج کو اتار لو ثم احمر ال اسلام ان کو اسلام کی طرف بلاؤ وہ اخبر ہوں جب منحق اللہ تعالیٰ یہ اسلام کا یا اسلامی جنگ کا سب سے اہم فائدہ ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک حملہ نہیں کیا جائے گا جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دی جائے گا۔ اچانک کسی قبیلے پر اس نام پر حملہ کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے نہیں ان کو گھیر کر کے پہلے کہا جائے گا کہ تم خوشی خوشی اسلام لے آؤ اگر نہیں اسلام لاتے ہو تو جزیہ دو اگر جزیہ بھی نہیں دیتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار دلات ہو جاؤ یہ قوائد اسلام اسلام کے جنگ کے قواعد ہیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہا کہ ادر اسلام وہ اختر اماج علیہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاؤ جو کچھ حق اللہ تعالی نے ان کے اوپر مقرر کیا ہے اپنا بول دی اللہ رجلاً واحداً خیر اللہ کا دیکھیے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ کا منظر اور اسلام کو جو لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا اور اسلام جو ہے غنیمت کے لیے لڑ رہا تھا مسلمان پرانے زمانے میں غریمت کے لیے لڑ رہے تھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرمایا یہاں دی اللہ کرج الواحدن ایک آدمی ہی کو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے بہت کچھ اونٹنیوں سے بہت اچھی اونٹنیوں سے اچھا ہے یعنی یہ نہیں کہ جاتے ہی تم ان کو خطردارت میں مبتلا کر دو اور غنیمت مال, مال کا غنیمت حاصل کرو نہیں ایک ہی اس میں سے اسلام لے آئے بلاؤ ان کو اسلام کی طرف تو تمہارے لیے بہت کچھ اچھا ہے بہت ہی بنا ہے بل اللہ حبی کرجون خیر اللہ کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ بغیر بلائے ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کی مال پر ان کی اولاد پر قبضہ کر لے رہا ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے حقیقت اسلام کے قوانین کے خلاف ہے یہاں بھی اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف بلانے کی دعوت بھی اللہ تعالی ہم سب کو حکمت اگر نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے نئے امور کے بارے میں نئے امور کے بارے میں کہا جائے کہ ہم ان کو دین نہیں سمجھتے تو کیا اس تعویل اس طویل یہ امور جائز ہو جائیں گے اس تعویل سے یہ امور جائز ہو جائیں گے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نئے امور کیا مطلب ہے نئے امور کا مطلب کیا آپ نے لیا کہ اچھا اچھا, اچھا یہ تو بسم اللہ ادھر ہے بخدمت گرامی گزارش ہے کہ بدائت کی جامع مانع تعریف کی بدعت کسی کہتے ہیں واضح فرما دیں بدایت کی سب سے جامع مان تعریف یہ ہے کہ ہر اس چیز کو دین سمجھ کر کے دین میں ایجاد کرنا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی دین سمجھ کر کے اور دین سمجھنے کا مطلب ہے کہ ثواب سمجھ کر کے ہر اس چیز پر عمل کیا جائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں تھا اور نہ اس کو ثواب سمجھ کر کے کوئی کرتا تھا یہ بدات ہو گئی جو چیز آپ ایجاد کریں گے ثواب سمجھ کر کے وہ بدات ہو جائے گی اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اس کی مثالیں بہت کچھ ہے بہرحال کچھ ہمارے کام بھی, کام بھی ایسے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے مثلاً درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بنانا مینار بنانا محراب بنانا اچھا کہتے ہیں کہ یہ سب گویا آپ بدعت کی بعض اشکال کا ذکر کر رہے ہیں محراب بنانا مساجد میں قالین بچھانا سالانہ جلسے کرنا وغیرہ اور بدعت حسن ودن سیاح کی بھی وزاد فرمائیں کہنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیار رسول کے زمانے میں نہیں تھی اس کی ایجاد کر کے اور سوال سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جائے تو بداعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف بھی بدعت ہے یہ تو بات آپ نے غلط کہی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ درود شریف پیارے زمانے میں پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ غلط ہے یا اس کی خاص حیت اگر کوئی ہے تو بدا ہے لیکن چلتے پھرتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہند اللہ وہ ملائی کت ہوئی سلع اللہ اور اس کے با... ان کے فرشتے پیر رسول پر سلاد بھیرتے ہیں یادین صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیم علیہ حدیث مرتن صلی اللہ علیہ لیکن درود شریف کی کوئی خاص حیت آپ ایجاد کریں کہ بیٹھ کر کے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر یا اللہ مسل علیہ محمد ایک آواز میں کریں یہ بدائد ہو جائے گا کیونکہ پیر رسول کے زمانے میں یہ حیت یہ حالت نہیں تھی لیکن یہ نفس ہی درود جس کو سلاد کہا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے ہر ایک چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سلاد اور سلام پڑھتا رہے مینار بنانا کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے بات آپ کی بہرحال اگر آپ جو کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں بداعت تو ہیں لیکن اس کی اصل اگر ہے تو اس کو آپ بداعت نہیں کہہ سکتے بہت سی چیزیں بداعت کی ہیں جس کو آپ نے نہیں گنایا لیکن مینار بنانے کی بدعت یہ بدعت نہیں ہے کیوں مینار کس لیے بنایا گیا مینار بنایا گیا ہے ضرورت کے تحت اس کو آواز خزان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اونچی جگہ کو اختیار کیا گیا اس کی اصل بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ایک عورت فرماتی ہیں ابن صاد کی صحیح روایت ہے طبقات ابن ساد کی اپنے طالب علم فون جانتے ہیں ابن سعد ایک عام کتاب ہے اس کی صحیح روایت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے پیار رسول کی مسجد کے قریب سب سے اونچا گھر ہمارا گھر تھا حضرت بلال اس کے اوپر چڑھ کر کے فجر کا انتظار کرتے رہتے تھے مشرقی طرح ہو کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور جب فجر طلوع ہوتی اس نے سمپتا انگڑائی لے کر کے اور کہتے اللہم اللہ علی گفاری کر کے اس کے بعد وہ اذان پکالتے اذان کی آواز دیکھیے اونچے چڑھ کر